مکتوب نمبر تیرہ حضرت علی علیہ السلام نے فوج کے دو سرداروں کے نام یہ مکتوب ارسال فرمایا اس مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے مالک ابن حارث اشتر کو تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر امیر مقرر کیا ہے لہٰذا ان کے فرمان کی پیروی کرو اور انہیں اپنے لیے زرہ اور ڈھال سمجھو کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری اور لفزش کا اور جہاں جلدی کرنا تقاضۂ ہوش مندی ہو وہاں سستی کا اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب ہو وہاں جلز بازی کا اندیشہ نہیں ہے